ابراہیم علیہ السلام حلیم اللہ سے کر کے آپ کی مبارک زندگی کی ابتدائی کی مختصر ایک بات کر لی اور آپ مذہبیں سن لی آج سے اس سلسلے کی سب سے اہم لڑکی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے یہ لوگ کیوں سمجھے یہ سارے پس منظر میں بیک گراؤنڈ کیونکہ امبیا نے کی سلام کی اصل زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ان کو منصب لوگ سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ اس کام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جس کام کے لیے اللہ نے جن شاہروں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جن شاہروں نے چالیس سال کی عمر میں اس فریضے اور اس منصب کے لیے کا حکم ارشاد فرمایا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 پھر کہا اقرأ میں نے کہا ما انا بقارن انہوں نے پھر اپنے سینے سے لگایا زور لگایا پھر چھوڑ دیا تین دفعہ ہوا پھر انہوں نے کہا کہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ پانچ آیتیں سور علق کی آپ پر اس کی دہشت تاری ہوئی وحی کا ایک بوجھ ہوتا تھا جو آپ پر آیا گھر اترے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 آیتوں یا صورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ پہلی ہیں ایک تو یہ قرب الزی خلق کا ذکر ہے ایک یادر کم قم فانذر وربک فیا بک فطہر والرجز فہجر اس کے بارے میں بھی ذکر ہے اور ایک ذکر جو ہے وہ سورت الدح کے بارے میں ہے کہ وہ دہا وا سجا ما وداغ و رب کا اس کے بارے میں تو نگاروں نے کہتے ہیں کہ پہلی وحی تو یہی تھی جس سے آپ کو نبوت ملی لیکن اس میں فریضہ رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے پڑھنے کا تو ذکر ہے اقراب بسم رمبک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 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص دوست تھے حالات کفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجا کرتے تھے تحفے بھیجا کرتے تھے ایک دفعہ آپ کو یمن سے بڑا قیمتی جبا سرخ رنگ کا بھیجا تو وہ جو ہے ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ شریف النف لوگوں کی صحبت ایک جیسی ہوتی تھی ہر زمانے کے اندر یہ دیکھے آپ سارے لوگ جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں نا وہ اسی طرح کے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 بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ حکیم ابن ہزام جو ہے یہ حضرت خدیجہ فکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے حضرت خدیجہ ان کی پھوپی تھی تو لونڈی نے آ کر حکیم ابن ہزام سے کہا کہ آپ کی پھوپی تو عجیب بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسحالت اقرار کر لیا نا ابھی ابو کے صدیق مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بات ہی نہیں پتہ تھی یہاں سے ان کو پتا چلا داوا نبوت کا یا حضور پر رسالت کے کا لونڈی کی گفتگو سے نمایاں سیرت نے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت خدیجہ ایمان لا چکی تھی اس لیے وہ بالاتفاق پہلی مومنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ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 وہ تھے کہ صد ابی ابی و امی انت یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان وہ انت و احلسک آپ سچوں میں سے ہیں ان شد اللہ, الہ الا اللہ و انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں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 دونوں حضرات جو تھے اپنے وہ اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے اور یہ اپنے چچا زاد بھائی کی کفالت کے اندر آ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ اچھا اس پر یہ ہوا کہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے فرت علی کی والدہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم